اور کافر جہنم کی طرف ہان کے جائیں گے گرو گرو یہاں تک کہ جب وہاں پہنچ گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن سے ملنی سے ڈاتے تھے کہیں گے کیوں نہ مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا